لہجہ غزل شیخ ابراہیم ذوق آواز و پیشکش راہیل فاروق عزیزو اس کو نہ گھڑیال کی صدا سمجھو یہ عمر رفتہ کی اپنی سدائے پا سمجھو بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نکار خدا سمجھو نہ سمجھو دست شفا خانہ جنو ہے یہ जो खाक सी भी पड़े फाकनी दवा समझो समझ तो कोर सवादों को हो जो इल्म ना हो अगर समझ भी ना हो कोरे बेअसा समझो पढ़े किताब के किस्सों में क्या करो दिल साफ صفا ہو دل تو بے از روزہ تص صفا سمجھو نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیات جو یہ قزا ہو تو اے غافل و کزا سمجھو تمہاری راہ میں ملتے ہیں خاک میں لاکھوں آرزو میں کہ تم اپنا خا کے پا سمجھو ہیں ہم دل سے تیرے قاتل کو لبے جراحت دل کو لبے دعا سمجھو بہا دیا میرا خون اس نے اپنے کوچے میں اسی کو یارو دیت سمجھو خوں بہا سمجھو سمجھ ہے اور تمہاری کہوں میں تم سے کیا تم اپنے دل میں خدا جانے سن کے کیا سمجھو تمہیں ہے نام سے کیا کام مسلے آئی نہ جو رو برو ہو اسے صورت آشنا نہ سمجھو نہیں ہے کم زر خالص سے زردیے رخسار تم اپنے عشق کو ایز و کیمیا سمجھو